وصلاة وصلاة وصلاة وخاتم اعوذ من بسم اللہ الرحمن آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اثر کی نماز کو کیا جلدی پڑھنا افضل ہے یا موخر کر کے پڑھنا افضل ہے یعنی تاجی افضل ہے یا تاخیر اس میں امہ کا اختلاف ہے اگرچہ اس کی سرحد امام تحاوی رحم اللہ نے اس کے اندر نہیں کی لیکن آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آئمہ وغیرہ ہم ان حضرات کا کہنا ہے کہ تعجیل افضل ہے جن کے دلائل آپ کے سامنے آ چکے جنجن جن سے آگے احناف اور دیگر حضرات جو ہیں یعنی مام اعظم رحمت اللہ علیہ یوسف امام محمد صفیہ سوری رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات ان کا کہنا یہ ہے کہ کے تاخیر پڑھنا افضل ہے اس پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ممتاحی رحم اللہ نے دلائل اکٹھے کیے ہیں یعنی احادیث کو جس ترتیب سے لائے ہیں تو سراہتاً تو سات دلائل ذکر کیے ہیں اخناف کے اور ضمنی طور پر اشارے کے طور پر جس میں ایک فقی کتاب کی طرف اشارہ کر کے یا شراہ نے بھی اس کو لکھا ہے تو مجموعی طور پر آٹھ دلیلیں بن جائیں گی تو سراہن جو سات دلیلیں ذکر کی ہیں سات اور کچھ اشکالات اور ان کے جوابات بھی ضمن ذکر کیے مجموعی طور پر سات دلائل اور ایک خارجی طور پر آپ کو دلیل دیں گے آٹھویں اور اسی طریقے سے کچھ اشکالات اور ان کے جوابات جو کہ اس بات پر تلاوت کریں موخر کر کے پڑھنا یہ کیا ہے افسل ہے تو دیکھیے ذرا سب سے پہلے پہلی دلیل ذکر کی ہے حضرت ابور کی حدیث سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا مدینہ میں اور پھر اس کے بعد تو حضرت ابو اربا ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا کی مدینہ المنورہ میں پھر اس کے بعد میں جو کہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے وہاں پر اس کے جو درختوں والا ایک مقام تھا وہاں تک میں جاتا تھا سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے ابلا انت غروب پھر آگے فرمایا کہ وہی اعلیٰ صفر یہ جو حالخلیفہ کا مقام ہے یہ مدینہ المنورہ یعنی مدینہ النبی مسجد النبی سے دو فرسخ کے فاصلے پر ہے اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایک فرسخ کیا ہوتا ہے ایک تین شرعی میل ہوتے ہیں ایک فرسخ تین میل تو گویا کہ دو فرسخ تک کا سفر طے کرتا تھا تو دو فرسخ کتنے میل ہوئے چھ میل گویا کہ میں سفر طے کر کے جاتا تھا اور ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا ہوتا تھا تو گویا چھ میل طے کر کے یہ جا رہے ہیں اب اس میں کوئی سراہد نہیں ہے کہ کیا وہ پیدل جاتے تھے یا سوار ہو کر جاتے تھے یا مطلب وہ بھی پھر کیا آ... ان کا جو چلنا تھا سہی رن اویلیبل اونٹ پر ہوتا تھا یا کیا بس آپ ایک میل سمجھ لیں تھوڑا شہری میل میں اور انگریزی میل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو یہاں پر جب بھی آپ کتب حدیث میں پڑھیں گے تو مراد و میل ہوتا ہے وہاں جاتے تھے وہاں کیسے جاتے تھے کیا پیدل چل کر جاتے تھے یا سوار ہو کر جاتے تھے اس کی کوئی صراحت نہیں ہے لیکن اس کے بعد متصلن ایک حدیث آ ہے اس میں صاف صرحتن موجود ہے کہ یہ فرمار ہے ابو اروا میں چل کر جاتا تھا مقام تک اور ابھی تک سورج کیا ہے غروب نہیں ہوا ہوتا تھا یہ ہے کس پر امام پر سوال ہوتا ہے سوال یہ ہے اور ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک آدمی اثر کی نماز پڑھ لینے کے بعد چھ میل کا فاصلہ طے کرتا ہے چھ میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی جاتا ہے اور ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا ہوتا تو یہ کس پر درالت کرتا ہے یہ تو دلالت کرتا ہے کس پر تعجیل اثر پر کہ بھائی اثر کی نماز تو آپ آپ تو, تو آپ صلی سلام کے بعد یہ اتنا فاصلہ طے کر کے وہاں تک پہنچا तक ابھی تک کیا ہوئی ابھی غروب نہیں ہوا تو کس پر دالت کرتا ہے یہ بلی حدیث کرتی ہے اثر تعدیل جبکہ کس, کس پر کیا جا رہا ہے تاخیر پر بات آئیے سمجھ میں کہ نہیں آئی تو اس سوال کا جواب کئی سر حضرات نے دیا ہے اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آگے آپ مزید آپ پڑھیں گے کہ یہ وقت ہے کہ جس میں جتنے لمحے اونٹ کو جبا کر کے وہ کیا کرتے تھے پکا ہوا بھی لا کر آپ سامنے پیش کر دیا گیا آگے مزید درائل کے اندر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو صحابہ اکرام رضمان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو کارنامے ہیں اور جو ان کے حالات ہیں وہ بالکل ایک عام لوگوں کی سوچ سے اور ان کی نظر و فکر سے بہت مختلف ہیں صحابہ اکرام رضان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حافظہ کوئی دیکھ لے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے بالکل اسی طریقے سے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جس طریقے سے چلے یا پھر صحابہ کرمان وہ بالکل ایسے تھے کہ جو دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف تھے ان کی رفتار ان کی چال بھی ایسے ہوتی تھی کہ جو عام لوگوں سے کیا ہے قدرے مختلف ہے اس لیے کہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جہاں تک ایک عام آدمی اگر سفر طے کرتا ہے تو صاحب اگر پانچ کلومیٹر یا پانچ میل طے کرتا ہے تو صحابہ اکرام جب اللہ تعالیٰ مجمعین کی چال تو اگر دیکھیں تو وہ پندرہ سے بیس میل فاصلہ طے کرتے ہیں تو اس لیے صحابہ اکرام نے تو اس کی حدود یہاں تک متعین کی کہ یہاں سے خلیفہ کے مقام تک اگر اس وقت کے موجودہ اندازے کے مطابق لگایا جائے تو ایک سفر گویا کہ صحابی کا طے کرنا وہ پندرہ سے بیس منٹ کا تھا پندرہ سے بیس منٹ کا یعنی اتنا بنے گا تو بہرحال یعنی صحابۂ کرم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اعمال وہ کیا ہیں عام لوگوں سے بہت مختلف ہیں لہذا انہوں نے اگر اس عرصے میں جو انہوں نے فاصلہ طے کیا ہے تو انہوں نے انتہائی کم وقت میں طے کیا ہے اسی لیے اس پر استدلال کیا تاخیر پر کہ آپ نے بھی اس عصر کی نماز کو موخر کر کے پڑا تھا کہ وہاں تک یہ صحابی پہنچے لیکن ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا تھا لیکن یاد رکھا جائے یہاں پر اس غروب کا کہا ہے غروب نہیں ہوا تھا اسقرار شمس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں احتمال ضرور ہے کہ یعنی اس میں آ جاتا تھا زردی مائل ضرور ہو جاتا تھا زرد ہو جاتا تھا ماند پڑ جاتا تھا لیکن ابھی تک غروب نہیں ہوا ہوتا تھا باقی سب کرم رضاء اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اپنے جو ان کی کرامات کے دیگر چیزیں ہیں وہ تو ایک الگ مختلف ایک پورے ایک نہیں ملے گا اس کا یہی جواب بنتا ہے اور کس طریقے پر استعلال کرتے اس بخر عن فضا کہتے ہیں حضرت انس صدی اللہ تعالیٰ علاوہ دیگر حضرات سے بھی اس طرح کی روایت موجود ہیں اس کے علاوہ میں نماز پڑھا کرتا تھا سر مقام تک آتا مقام تک اس کا معنی آپ یوں کریں گے سم آتی اے شجرت ازل حلی حلیفہ کیا مانا؟ کہ ذو الحلیفہ کے درختوں والے مقام تک آتا قبل انتغرب الشمس سورج جو غروب ہونے سے پہلے پہلے وہی علا رأس فرسخ ہیں اور یہ جو ہے مدینہ سے کہاں تک ذو الحلیفہ تک کتنا فاصلہ ہے؟ دو فرسخ اور ایک فرسخ کتنا؟ تین میلکہ ہوتا ہے ففیہ آذ الحدیث یعنہو کان یسیر عباد الاسری امام تحاوی تبصرہ کرتے ہوئے پر کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تو صرف یہ ہے کہ وہ چلا کرتے تھے یسیر چلتے سفر کرتے تھے کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی جائز ہے کہ ان کا جو سفر ہو چلنا ہو وہ پیدل ہو القدام پیدل ہو فقی یا یہ ایک ان کا جو چلنا ہے سفر کرنا ہے وہ اونٹوں یا سواری وغیرہ پر ہو دیگر جانور ذرا غور و فکر کیا فضا پھر ہمیں ایک حدیث مل گئی جس میں صراحت ہے کہ ابو اربا کہتے ہیں کہ میں چل کر جاتا تھا ابھی حدنا محمد, حدثنا محمد بن ابن اسماعیل قد حد حدثنا معلہ و احمد بن سحاق الحضرمیو قالا حدثنا وحی بن عم ابی واخد قالا حدثنا ابو اروہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اصلیل عصر معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم امشی امشی مشہ یمشی پیدل چلنا مشر الاقدام الہی ذل حلیفت فآاتیہم قبل ان تغیب الشمس قسم او ذل حلیفہ کے پاس پہنچتا سروج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اب اس بات کی تو صراحت مل گئی کہ وہ جو مدینہ مدینت المنور صد الخلی تک جا رہے ہیں وہ پیدل جا رہے ہیں اب اس پر استدلال کیسے جس کی اس سے پتا چل گیا کہ وہ چل کر جاتے تھے واما قبل الشمس جو یہ کہا کہ قبل شمس فقرے کرتے ہیں کہ جائز ہے یہ کہ یا یہ مراد لینا جائز ہے اس میں یہ کہیں کون ادا کہ وہ اس حال میں ہو کے وقت اسفر شمس کہ سورج کیا ہو چکا ہو زرد ہو چکا ہو ماند پڑ چکا ہو اسفر رتیش شمس ولم یبق منہا اللہ اقل القلیل غروب ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی ہو ولم یبق منہا اللہ اقل القلیل غروب ہونے میں ظاہر ہو سی بات ہے جب سورج زرد پڑ گیا ماند پڑ گیا تب اس کے غروب ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی مطلب صرف اس بات کی طرح حچی کو غروب نہیں ہوا ہوا تھا تو اس شادی سے پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھا لیکن اس کے مستحب وقت میں ہی پڑھا مستحب وقت میں ہی لیکن اول وقت سے کیا کر کے مؤخر کر کے پڑھا اسی لیے تو صحابی وہاں پہنچے اور ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا تھا اگرچہ ماند پڑ چکا تھا ایک احتمال کے مطابق ٹھیک ہے جی اچھا پہلی دلیل یہ تھی دوسری دلیل بھی عن، عن مسعود نحو من ذلك. ابو مسود اسی, اسی طرح کی دلیل منقول ہے اسی طرح اور ابن ابھی مسعودنا ابھی رضی اللہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبار کی نماز پڑھتے چمکدار اور, اور بلند ہوتا تھا یہ سیروا ستتا اور چلتا تھا ایک شخص جب آف سے نماز پڑھ کے پلٹتا تھا, تھا پہلے پہلے فقطی حدیث, حدیث یہ والی حدیث بالکل معت کر رہی ہے پہلے والی ابو اربا کی حدیث کے ساتھ وزاد افیع البت اس میں کچھ اضافہ کہ آپ وسلم نماز پڑھتے تھے اس حال میں کہ تک بلند ہوتا تھا دیکھیں بڑی عجیب طریقے سے, تحاوی اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں یہاں پر دو لفظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے مرتفیات بلند دونوں ایک خاص وقت کے لیے یہ قیدیں لگائی جاتی ہیں ورنہ ایک دن میں زوال کا وقت ہو یا مثل اول ہو یا مثل ثانی ہو اس وقت ان کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو بہ کہنے کی ضرورت ہے دن جن کے سورج میں بالکل ضرورت نہیں ہے وہ تو سورج ہوتا ہی چمکدار ہے کسی طریقے سے مرتفعات ان کی قید لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سورج تو بلند ہی ہوتا ہے بات یہی ہے کہ بے کی جو قید لگائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ابھی تک زرد نہیں ہوا تھا بہ اس لیے کہ یعنی ابھی تک زرد نہیں ہوا تھا آپ نے اس وقت میں نماز پڑھائی مرتفیاتن کا کہا اس لیے کبھی تک غروب نہیں ہوا تھا مرتفیاتن غروب نہیں ہوا تھا تو غروب کی ضد میں لگایا مرتفیاتن کی قید آتی ہے غروب کے مقابلے میں اور بیوار کی جو صفت ہے یہ آ رہی ہے اسقرار کے مقابلے میں کبھی تک سورج ماند نہیں پڑا تھا زردی مائل نہیں ہوا تھا تو یہ دو قیدیں بتلا رہی ہیں آپ نے اتنا مؤخر کر کے پڑھا تھا تبھی تو یہ کوئی ذات کی ضرورت پڑی نا بے غذا تو تبھی کہا گیا کہ ابھی تک یعنی سورج چمکدار تھا زردی مائل نہیں ہوا تھا ایسے وقت میں پڑی اور اسی طریقے سے فرمایا مرتفیاتن مرتفیاتن ایسے کہا مرتفیاتن کیوں کہ ابھی تک سورج غروب بھی نہیں ہوا تھا تو یہ تو قیدے ہی بتلا رہی ہیں کہ آپ نے کی نماز کو کیا کر کے پڑا ہے موخر کر کے پڑا ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں جی ذرا کبیرا کہاں تک ہو گیا فقط و فقر حدیث ایزن حدیث یوسی حدیث کے بالکل معاف ہے وزادف ہی ہے ان اس حدیث میں اضافہ ہے یہ کہ وہ نماز پڑھتے تھے آپ یعنی ان قد کان آپ صلیم کیا کرتے تھے نماز کو موخر کر کے پڑھا کرتے تھے بس آج کے لیے اتنا کافی ہے دو دلیلے ہم نے پڑھ لی ہیں اخناف وغیرہ جو دراغت کرتی ہیں کس بات پر کی نماز کی تاخیر کے افضل ہونے پر انشاءاللہ شاء آگے چلتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کے حامی سب کو خیر واقعیت سے رکھے میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ